اچھا جی منصوبات کہہ رہے ہیں کہ منصوبات بارے منصوبات کا مطلب کہ جن جن چیزوں پر نصب آتا ہے جن جن چیزوں پر فتحہ آتا ہے ٹھیک ہے نا جن جن چیزوں پر زبر آتی ہے اس کو کہتے ہیں اس لفظ کو کہتے ہیں منصوب یعنی جس حرف پر زبر آ جائے جس حرف پر نصب آ جائے جس حرف پر فتحہ آ جائے یہ تینوں نام ایک ہی حرکت کے ہیں جس کو کہتے ہیں زبر عام عرف کے اندر ٹھیک ہے نصب زبر تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے جس حرف پر یہ آ جائیں اس حرف کو کہتے ہیں منصوب اس حرف کو کیا کہتے ہیں منصوب اب آیا ایسے اسما کون کون سے ہیں کہ جن پر نصب فتح یا یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کی جمع ہے منصوب کی جمع ہے منصوبات تو جس حرف پر فتح آئے گا تو وہ حرف کیا بن جائے گا منصوب ٹھیک ہے تو اب اتنے کون سے ایسے اسماں ہیں کون سے ایسے کلمات ہیں کہ جو منصوب ہوتے ہیں ان سب کی جمع یعنی منصوب کی جمع ہے منصوبات ٹھیک ہے تو ان کو جمع کیا کہ منصوبات کتنے ہیں تو بتا رہے ہیں آپ کو فصل نمبر تیرہ کے اندر منصوبات کے عنوان کے تحت منصوبات بارہ ہیں منصوبات کتنے ہیں بتائیے منصوبات کتنے ہیں بارہ ہیں رول نمبر پانچ منصوبات کتنے ہیں بارہ ہیں ٹھیک ہے ان کے نام آپ لوگ دیکھ لیجیے اپنی کتابوں میں سمجھیں گے اپنی اپنی جگہ پر نمبر ایک مفول بیہی نمبر دو مفعول مطلق نمبر تین مفعول الحو نمبر چار مفعول معاحو نمبر پانچ مفعول فی نمبر چھ حال نمبر سات تمیز نمبر آٹھ انا وغیرہ کا اسم نمبر نو ما و کی خبر نمبر دس لا نفی جنس کا اسم نمبر گیارہ کانہ کی خبر نمبر بارہ مستثنا یہ ہے بارہ منصوبات اپنی اپنی جگہوں پر ان کے متعلقہ تفصیل آئے گی یہ صرف نام ہے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور بالکل ازبر یاد ہونے چاہیے کوئی پوچھے کسی سے کہ مرفوعات کتنے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ مرفوعات کتنے ہیں آپ لوگ بتائیے جی رول نمبر تین آپ بتائیے مرفوعات کتنے ہیں صرف رول نمبر تین بتائیں چلیں جو ٹائپ کر چکا ہے تو آنے دیں لیکن ویسے رول نمبر تین بتائیں گے کہ مرفوعات کتنے ہیں ہم. میں آپ سے پھر پوچھ بیٹھتا ہوں ٹرائف کرنا پڑے گا اب آپ کو اللہ کے بندے میں نے مرفوعات پوچھا ہے مرفوعات آج تو ہم فصل منصوبات کی پڑھنے لگے ہیں مرفوعات ہاں جی جی اللہ کے بندوں مفوعات کتنے ہیں آٹھ تو منصوبات کتنے ہیں بارہ یہ ہوتا ہے چکمہ اچھا جی سب سے پہلے نمبر پہ ہے مفعول بیہی تو لہٰذا ہم آج کے سبق میں سب سے پہلے چھڑیں گے کس کو مفعول بھی کو کہ مفول بیہی کیا چیز ہے کہتے ہیں مفول بھی وہ اسم ہے جس پر فائل کا فعل واقع ہو جس پر فائل کا فعل واقع ہو مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے اکالا زیدن ال تون زیدن توامن اب عقل فعل ہے کھانا کھانا ایک فعل ہے اب یہ کھانا کس چیز پر واقع ہوا ہے یعنی کس چیز کو کھایا گیا ہے اب وہ جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی بفعول ہوگی کہ یہ فعل واقعی کس پر ہوا ہے یعنی عقل والا فعل کھانے والا فعل واقعی کس پر ہوا ہے وہ ہوا ہے توامن کھانے پر اب وہ کھانے میں بریانی ہو ٹھیک ہے نا سال، سالن روٹی ہو کوئی بھی چیز ہو یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو کھانے میں ٹھیک ہے نا تو عقال ضعید زید نے کھایا کیا چیز اب یہ کھانے والا فعل واقع کس پر ہوا ہے اس کے لیے مفول ہے کہ تو امن عقال ذی تو زید نے کیا کیا کھانا کھایا تو جس پر فائل کا فعل واقع ہو جس چیز پر جیسے ضرب تو میں نے زید کو مارا یا ذرب ضعی عمرن زید نے عمر کو مارا اب ضرب والا فعل جو واقع ہوا ہے وہ عمر پر واقع ہوا ہے ٹھیک ہے نا ضرب والا فعل ضرب ایک فعل ہے مارنا ایک فعل ہے واقع کس پر ہوا ہے وہ عمر پر ہوا ہے یا عقل والا فعل ہے کھانے والا فعل ہے عقل ضعید امن وہ کھانے پر ہوا ہے یا شریب خالد المعن خالد نے جو ہے نا پانی پیا ہے کہ اب پینے والا جو فعل ہے پینا ایک فعل ہے کام ہے اب یہ پینے والا فعل کس پر واقع ہوا ہے الماء اگر پانی پر ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور مشروب ہو جی بالکل مفول بھی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یا اس کے علاوہ کوئی اور مشروب ہے شرب والا یعنی پینے والی چیز جس پر فعل واقع ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کا نام درج کر لیا جائے تو خلاصہ یہی ہے کہ مفول بھی ہی وہ ہوتا ہے کہ جس پر فائل کا فعل واقع ہو وہ ہوتا ہے صرف اور صرف مفول بھی باقی مفول لہو مفول مطلق مفول لہو ان کے الگ الگ تعریفات ہیں ٹھیک ہے تو مف... جی وہ وہ کہ جس پر فائل کا فعل واقع ہو وہ مفول بھی کہلاتا ہے رول نمبر تین بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے عقل عجید شریبہ خالد ان ترکیب اس طرح ہوگی عقل فعل ٹھیک ہے زعید تو امن مفول بھی فعل اپنے فعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہوا دیکھیے ذرا کتاب میں نمبر ایک مفول بیہ تفصیلات شروع کر رہے ہیں کہ مفعول منصوبات کی سب سے پہلا منصوب مفول بھی کو ذکر کیا وہ اسم ہے کہ جس پر فعال کا فعل واقع ہو جیسے عقل زیدن تو کہ عقل جو فعل ہے یہ واقع ہوا ہے تو عام پر شربہ خالدن معن شرب جو فعل ہے شرب یعنی پینا یہ واقع ہوا ہے کس پیر نہیں مفول بھی پورے کا پورا ایک ہے یعنی مفول بھی کیا چیز ہے مفول بھی آپ مفول سب کو کہتے ہیں پھر ہر ایک کی تعریفات الگ ہیں کہ مفول کون سا والا مفول وہ ہوتا ہے کہ جس پر فائل کا فعل واقع ہو ٹھیک ہے نا اب کبھی وہ بھی ہوتا ہے کبھی معہو ہوتا ہے کبھی لہو ہوتا ہے وہ آگے ساری تفصیلات آ رہی ہیں تو مفول مفول یعنی فائل کے جس پر فعل کا فعال واقع ہوتا ہے جس پر فائل کا فعل فائل کا فعل واقع ہوتا ہے تو وہ مفول کے ہے تو بھی کیا ہے تو یعنی کیا بتاؤں آپ کو میں اس کا تو یہ آپ پھر فرق کریں گے مفولات کے اندر کہ آیا یہ مفول ہی ہے یا مفول ہو ہے یا مفول لہو ہے ٹھیک ہے تو ہر باقی جب سب کی تعریفات آ جائیں گی سامنے تو اس میں مفول بحی کا فرق کیا ہو جائے گا واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ مفول بھی وہ ہوگا کہ جس کو فعل کی وجہ سے بھی نہ لایا گیا ہو اور مفول بہی وہ ہوگا کہ جو اپنے فیل سے بھی نہ ہو یعنی جو الفاظ فیل کے ہیں وہی اس کے بھی نہ ہو وغیرہ وغیرہ جتنے باقی مفولات ہیں ان سے کیا ہو جائے گا یہ مستثنا ہو جائے گا پر یہ تعریف مفول کی ہی ہے کہ بعض جگہ پر مفول بھی کا فیل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیتے ہیں ورنہ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر جا کر آگے مفول آئے گا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفول کو ذکر کر دیتے ہیں مفول بھی کو ذکر کر دیتے ہیں لیکن اس کا جو فیل ہوتا ہے وہ کسی قرینے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے حذف ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کبھی آپ کو جلدی ہے جلدی ہے آپ نے جلدی میں کوئی بات کہنی ہو تو اب, آب اگر آپ پورا ایک لمبا کلام کرتے رہیں گے تو سامنے والے کو تو جو ہے نا وہ تو مشکل میں پڑ جاتا ہے یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی اگر آپ روڈ پہ کھڑے ہیں عام ایک یعنی بسال دیتا ہوں اگر روڈ پہ بندہ کھڑا ہے اور سامنے سے سا گاڑی آ رہی ہے اب اسے نہیں پتا کہ گاڑی میری طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے نا سامنے بندہ کھڑا ہے اب اگر آپ اسے یہ کہتے رہیں گے ارے بھائی ذرا تم روڈ سے سائڈ پہ ہو جاؤ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو یہ جب آپ کلام اتنی لمبی کہتے رہو گے تو گاڑی اس پہ چڑھ بھی جائے گی تو اب جیسی اب اگر آپ کیا کرو گے کرینہ بتا رہا ہوں کئی سارے قرائن ہیں کبھی کرینہ کیا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے خوشی کی وجہ سے یعنی جلدی انسان خوشی میں کوئی بات خوشی کا اظہار کرتا ہے تو جلدی کرتا ہے فورن جو ہے نا مفول کہہ دیتا ہے اور کبھی جو ہے نا غم غم کی وجہ سے یا ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے نا ایسے فیل کو حذف کر دیتے ہیں میں بتا رہا ہوں نا اس کی مثال کرینہ ہی تو بتا رہا ہوں ذرا تھوڑا سا صبر کر لیا بھی, بھی کر لیا کریں تو جیسے ہی اب وہ اگر آپ اس کو کہو گے نا جیسے ہی بندہ جو روڈ پہ کھڑا ہے تو آپ اس کو کہوگے گاڑی تو وہ فوراً سائڈ پہ ہو جائے گا کیا کہو گے گھڑی تو وہ فوراً سائڈ پہ ہو جائے گا یا اسے کہو مارے گئے تو فوراً سائیڈ پہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ لمبا طویل کلام کرتے رہو گے تو آپ کا کلام تو برہل بڑا, بڑا مزیدار بن جائے گا لیکن وہ تب تک زخمی ضرور ہو جائے گا اگر دنیا سے نہ بھی گیا تو تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قرائن کی وجہ سے یعنی کلام کی توالت سے بچنے کے لیے اور قرینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ فعل حذف کر دیا جاتا ہے صرف مفول کو وہاں پر باقی رکھا جاتا ہے اور فعل جو ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے یعنی سامنے والے کو پتہ ہے کہ اب کہنا کیا چاہ رہے تھے یہاں پر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی میں نے اس کی مثال دے دی جیسے اگر گاڑی اگر آپ روڈ پہ کوئی بندہ کھڑا ہے آپ اسے بچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ گاڑی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اب آپ اگر اسے بچانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اگر اسے کہتے ہیں کہ گھڑی جلدی میں یوں کہتے ہیں کہ گھڑی آ گئی یا ایک اسے کہتے ہیں کہ مارے گئے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو اب یہ نہیں سمجھ جائے گا کہ وہ آپ کو کہے گا کہ جی آپ کو فنان گولی مار رہا تھا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ سامنے سے گاڑی آ جی آ رہی ہے تو آپ مارے جا رہے ہیں تو سامنے والے کے ذہن میں وہ فعل کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے دیکھیے جیسے اس کی مثال ہے آنے والے مہمان کو خوشی میں کہہ دیتے ہیں اہلن و صحلن و مرحبا اہل و سہلََََََََََََََََ و مرحبا اہلن مفول ہے سہلن بھى مفول ہے ٹھيک ہے نا مفول ہے كوئى فيل نہيں آلن و سہل و اہل آنے والے مہمان کو آہل و سحلن. ٹھیک ہے ہم خود کہتے ہیں لیکن یہاں پر فعل کو ذکر نہیں کیا جاتا خوشی میں کہہ رہے ہوتے ہیں جھوم جھوم کے کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہوتے ہیں افعال مقدر ہوتے ہیں کہ عطی تا اہلن تم آئے ہو اپنے ہی لوگوں میں اہل کس کو کہتے ہیں گھر والوں کو کہتے ہیں عطی تا آہلن یعنی تم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو سہلن کہتے ہیں آسانی اور نرمی کو وقعی تصاحل اور تم نرم اور خوشگوار جگہ میں وارد ہوئے ہو نرم اور یعنی اچھی جگہ میں آئے ہو تمہیں یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو جلدی میں کیا کہہ دیتے ہیں یا خوشی میں کیا کہہ دیتے ہیں علم و سالن صرف اثر مفعولات مفولات کو ذکر کرتے ہیں افعال کو ذکر نہیں کرتے اسی طرح خوف اور ڈر کے موقع پر کہہ دیتے ہیں اییا والاسد ولاسد والاسد کا اپنے آپ کو شعر سے بچاؤ ای کا وہاں پر یہ نہیں کہتا کہ تقے نفس کا من ال اتنا لمبا کلام کرے گا تو تب تک کیا ہو جائے گا شیر اس پہ جپٹ بھی جائے گا اب وہاں پر کیا ہوتا ہے اییا کا وال اسد اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ بس ای کا کبھی کبھی صرف اور صرف ایزا کا ذکر کر دیتے ہیں والا اسد بھی نہیں ذکر کرتے اییا کا بچاؤ اپنے آپ کو کہاں سے بچاؤ وہ موقع بتا رہا ہوگا کہ کس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ ٹھیک ہے نا تو اب ڈر اور اس طرح خوف یہ چیزیں قرائن ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے کیا ہے افعال کو مقدر کر دیتے ہیں جی دیکھیے ذرا کتاب میں فائدہ بعض جگہ مفول بھی ہی کا پھیل کسی قرینہ کی وجہ سے حصف بھی کر دیا جاتا ہے جیسے میزبان اپنے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے اہل و سہلاً یعنی عطی تا اہلن و قوی تو اپنے ہی آدمیوں میں آیا ہے یہ ہے عطی تا کا ترجمہ نہ کہ غیروں میں اور تو نرم اور خوشگوار جگہ وارد ہوا ہے تو پر کوئی مشقت نہیں آئی جی ہو گئی رول نمبر پانچ بائیس کلیئر آپ کے لیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ترم اور خوشگوار جگہ وارد ہوا تو اس پر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہے یہاں عطیتا اور وطویتا محضوف ہے اور جیسے کہ یہ یعنی یہاں پر یہاں پر کیا ہے افعال محضوف ہیں صرف صرف کو ذکر کیا ہے ٹھیک اس کے بعد ہے ایسے ہی جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے اہ یا قلاسدا یعنی اطقِ نفس کمن السدِ اطقے یہاں پر کیا ہے مقدر ہے محضوف ہے اپنے آپ کو شیر سے بچا یہاں اطقِ فعل محضوف ہے کسی کو پکارنے کا وقت بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں کسی کو پکارنے کا وقت بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں جیسے کہہ دیتے ہیں یا غلام زید یا غلام زید اے زید کے غلام یعنی پکارنے کی وجہ سے بھی کسی کو پکار رہے ہیں آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ یا غلام زیدن تو وہاں پر کیا ہے فعل کو کیا کر دیتے ہیں حذف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ بھی اپنے گھر میں کسی بچوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں کو بلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہاں پر صرف آواز دے دیتے ہیں تو سامنے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہی بلا رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کو بلا رہا ہوں تو آواز دینے کے لیے بھی کبھی کبھی کیا کر دیتے ہیں فعل کو حذف کر دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا غلام زیدن اے زید کے غلام یعنی اب پوری پورا غلام کیا ہے یعنی ادعو غلام زیدن میں زید کے غلام کو بلاتا ہوں پکارتا ہوں یا ادعو محضوف ہے یا حرف ندا ہے اور غلام زیدن منادا ہے تو چونکہ انہوں نے یہاں پر ایک مثال دے دی کہ یا یا غلام زیدن ٹھیک ہے یا غلام زیدن تو یا حرف ندا آ گیا یا کس میں سے ہے حرف ندا کہ جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی کو آواز دی جاتی ہے یہ ہوتا ہے حرف ندا حرف ندا ٹھیک ہے اور جس کو پکارا جاتا ہے جس کو پکارا گیا ہے اسے کہتے ہیں منادا جی یا حرف ندا کہ جس کے ذریعے سے آواز دی جاتی ہے پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے منادا جس کو پکارا گیا ہے ابھی اگر میں کہتا ہوں رول نمبر چار رول نمبر چار اب یہ یعنی میں ایک آواز دے رہا ہوں یہ میری آواز کیا ہے ایک ندا ہے ایک آواز ہے اور منادہ یعنی جسے پکارا گیا ہے وہ کون ہے رول نمبر چار تو یہ ہے میں ہوا منادی آواز دینے والا <خخ> پکارنے والا اور جن کو پکارا گیا ہے وہ کون ہے منادا اللہ جی تو چونکہ کہ یہاں پر انہوں نے ایک مثال دے دی یا غلام زیدن میں کہ پکارنے کے لیے بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فعل کو حذف کر دیتے ہیں تو یہاں پر یا کو لے آئے ہیں یا غلام زیدن تو منادا کی بحث ذرا چل پڑی ہے کہ یا حرف دا آ ہے اور غلام زیدن منادا بھی ہے تو چلیے ذرا چلیے ذرا رنگے ہاتھوں منادا کو بھی چھیڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیا منادا کیا چیز ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑی سی بیچوں بیچ منادا کی بھی کیا ہے تفصیل ذکر کر دی ہے تو آپ بھی سن لیجئے کتاب والوں نے بھی لکھ دی ہے ہم بھی بیان کر دیتے ہیں <coughs> تو میں نے کیا کہا کہ اس میں تین چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں جہاں پر ندا پایا جاتا ہے جہاں پر پکار پائی جاتی ہے ایک ہوتا ہے حرف ندا جس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے وہ ہوتی ہے عام طور پر یا جیسے میں یا ایوحت اللّ ٹھیک ہے یا ایوحۃ اللہ یہ حرف دا ہے ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے دوسرا ایک ہوتا ہے حرف دا دوسرا ہوتا ہے منادا جسے پکارا گیا اور ایک تیسرے نمبر پر ہوتا ہے منادی یعنی پکارنے والا منادی پکارنے والا منادا جسے پکارا گیا ہو ٹھیک ہے اور حرف نے حرف نے جس کے ذریعے سے پکارا گیا ہو اب جو منادا ہوتا ہے اس کے اعراب کے حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے کہ کون سی صورتیں منصوب... چونکہ منصوبات چل رہے ہیں تو آپ کو ذرا کہتے ہیں کہ منصوبات کے اندر اندر بیچ میں جو ہے نا آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیں کہ اور چیز کیا منصوب ہوتی ہے تو منادا جسے پکارا گیا ہے اس کے اعراب کی تین چار صورتیں ہیں دو تین صورتیں منسوب کی ہیں اور ایک صورت کیا ہے کی ہے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو اطیط آہلاً وطیتا جی تو اس کا مطلب ہے بڑے اطمینان سے آپ نے جواب لکھا ہے ورنہ خوشی کے موقع پر افعال کو تو حذف کیا جاتا ہے جی جی کیسی ہے آپ کی طبیعت رول نمبر چھ اچھا جی تو میں نے میں نے بتایا کہ کیا ہے منادا کی بحث چل پڑی ہے تو ذرا دیکھیے کہ منادا کی کون سی صورتیں منصوب ہیں جی کہ کون سی صورتیں منسوب ہیں اور کون سی صورت صورتیں کیا ہے مرفوعات کی ہیں تو منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی اعلی ضم ہوتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے منادع مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے ضمہ پر ٹھیک ہے جیسے یا زیدو یا زیدو مفرد ہے معرفہ ہے یا زیدو زہید مفرد بھی ہے معرفہ بھی ہے کہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے نا تو مبنی اعلیٰ ضم ہوگا یعنی اس پر ذمہ ہی آئے گا یا زیدو ہو منادا اور اگر منادہ معرف باللام ہو یعنی جسے پکارا گیا ہے وہ ایسا اسم ہے کہ اس پر علیف لام داخل ہوا ہو منادا مفرد معرف باللام ہو ٹھیک ہے نا منادا معرف باللام ہو تو پھر کیا کرتے ہیں وہ بھی مرفو ہوتا ہے لیکن اس میں کبھی کبھی اس میں یہ کر دیتے ہیں کہ حرف ندا اور منادا کے درمیان میں فصل لے آتے ہیں بیچ میں جیسے یا او ہر مرفوع تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں فصل لے آتے ہیں اس کے علاوہ تین چار صورتیں ہیں منادا کی وہ ساری کی ساری کیا ہیں منصوبات کی ہیں نمبر ایک یہ کہ منادا کیا ہو مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے جیسے یا غلام زئی اب منادہ ہے جسے یعنی پکارا گیا ہے وہ تو کیا ہے غلام ہے ٹھیک ہے نا اور مضاف بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے غلامہ منصوبہ زیدن مضافل بھی ہے اچھا یا مشابہ مضاف یعنی بالکل مضاف تو نہ ہو لیکن مشابہ بالمضاف جیسے یا قاری کتابً اب ویسے تو اگر مضاف مضاف ہوتا تو کیا ہوتا ہے یا قار یا کتابین لیکن یہ حقیقت مضاف مضافلے نہیں ہے بلکہ مشابہ بالمضاف تو یا قاری کتاباً تو یہ بھی منصوب ہوگا تیسری صورت منصوب ہونے کی کہ نکرہ غیر معینہ ہو نکرہ ہوتا ہی غیر معینہ یعنی اس کی تعین نہیں ہوتی غیر معینہ ہو اس کا جیسے یا رجولََََََََََََ خوز بيدى یا رج الن خوز بيتی اے مرد اے کوئی بھی مرد یعنی میرا ہاتھ کوئی پکڑ لے تو کیا ہے نکرہ بھی ہے اور غیر معینہ تو یہ تین صورتیں کیا ہے منادہ کی منصوبات کی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ انہوں نے ایک مثال دی منادا کی تو اس کی وجہ سے پھر منادا کے آرابی بتا دیا کہ منادہ کن کن صورتوں میں منصوب ہوتا ہے اور باقی کن کن صورتوں میں مرفوع ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا آخر میں منادا کے حوالے سے ایک اور بات کریں گے وہ آپ کو بتاتا ہوں تمبی دیکھیے تمبی منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے جیسے یا یغلامہ زعید منادا مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جیسے یغ غلامہ زعید یا حرف ندا ہے غلامہ جسے پکارا گیا ہے یہ منادا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مضاف بھی ہے یا غلامہ زیدن منادہ مضاف ہے تو اس لیے منصوب یا مشابہ بالمضاف ہو یا قارین کتابا یا پڑھنے والے کتاب کے تو یہ بھی کیا ہے مشابہ بالمضاف ہے تو اس لیے منصوب ہے قارین یا نکرہ غیر معینہ ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو اس کا یعنی منادہ جیسے یا رجلاً خودبیتی جیسے کوئی نابینا پکار رہا ہو کہ کوئی بھی میرا ہاتھ پکڑ لے یعنی کہ یا رجن کوئی بھی آدمی اسے کوئی وہ نام نہیں لے رہا ہوتا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی خاص آدمی میرا ہاتھ پکڑے بلکہ عام بول رہا ہوتا ہے کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کر مجھ سے روڈ پار کروا دے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ تین صورتیں ہیں کس کی منصوبات کی یعنی منادہ جب منصوب ہوگا تو اس لیے منصوبات کے اندر اس کی قدرت تفصیل کر دی منادہ مفرت مارفہ رفع پر مبنی ہوتا ہے جیسے یا زی دو مفرت بھی ہے معرفہ بھی ہے زید اس لیے مبنی اعلی یاد رکھیے اگر منادا معرف بلّام ہو تو حرف نے اور منادا کے درمیان اوحاء سے فصل کرنا لازمی ہے جیسے یا ایوہر رجولو اررجلو کیا ہے منادہ ہے جسے پکارا گیا ہے اور وہ کیا ہے معرف بلّام ہے یعنی معرفہ ہے معرفہ بلّام کہ الفلام کے سے معرفہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں جب منادا معرف بلام ہو تو حرف نے اور منادہ کے درمیان میں اییحاء کے سے فصل کرنا ضروری ہے تو یہاں پر کیا ہے فصل کیا گیا جیسے یا ایوہر الرجل تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی منادا کہ رابطہ کس کس کو سمجھ میں آیا ہے جی اللہ کبیر ہی کسی کچھ کچھ انجیوں کچھ کچھ کے تو ہم قائل نہیں ہیں بابا دیکھو میں نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے حرف ندا جس کے ذریعے سے آواز دی جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے منادا جسے پکارا گیا ہے نادی کہتے ہیں آواز دینے والے کو منادا عربی کے اندر اسے کہتے ہیں جس کو پکارا گیا ہو تو منادا جسے پکارا گیا ہو منادا کوئی اتنی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی سینگ لگے ہوں گے تو منادا اس کو کہتے ہیں جس کو پکارا گیا ہو میں نے مثال دے کر بھی کہا جیسے میں کسی کو اب مثال کے طور پر میں ابھی کسی کو بھی آواز دیتا ہوں میں نے رول نمبر کا کہا تھا کہ میں جیسے ان کو پکارتا ہوں اب منادہ کون ہے وہ رول نمبر چار ہیں ٹھیک ہے نا تو جس حرف کے ذریعے جیسے یا ای، ای، کیا یا رول نمبر چار تو یا عرفین دا ہو جائے گا اور رول نمبر چار جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے منادع ہو جائیں گے جن کو پکارا گیا ہے اب اس منادہ کا اعراب کیا ہوگا عربی تکلم کے اندر عربی زبان کے اندر تو اس کے حوالے سے یہ ہے تھوڑی سی تفصیل کہ اگر وہ مفرد ہے معرفہ ہے تو مبنی اعلی ضم ہوگا اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کسی جانے پہچانے کو ہی پکاریں گے تو ہر چیز کو پکارا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اگر مفرد بھی ہے معرفت معرفہ بھی ہے تو وہ کیا ہوگا اس پر ہمیشہ ذمہ ہی آئے گا یا کے بعد جیسے یا زید دو ٹھیک ہے اور اگر مفرد معرفہ مرف بلام ہو ٹھیک ہے نا جیسے اررجول وہ بھی کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے لیکن اس میں ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے کہ یا حرفنِ دا اور منادا کے درمیان میں اوحا کا فصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے یا اوہ اررجل الرجل چونکہ معرف باللام تھا اس لیے اس کے حرفن دا کے درمیان میں فصل کر دیا اس کے علاوہ منادا کی جتنی بھی صورتیں ہیں اکثر طور پر وہ کیا ہے منصوبات کی ہیں نمبر ایک جیسے منادا کیا ہو مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے جیسے منادا مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جی جیسے یا غلامہ زیدن یا غلامہ زیدن ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہے منادا غلام ہے اور وہ کیا ہے منصوب ہے اس لیے کا کیا ہے وہ مضاف ہے پھر اس کے بعد بتایا کہ منادا مضاف تو نہ ہو مشابہ بالمضاف ہو ٹھیک ہے جیسے یا قارئین کتابا یہ بھی کیا ہے منصوب ہے تیسری صورت یا نکرہ غیر معینہ ہو جیسے یا رج الن خلب ٹھیک ہے رجلان نکرہ ہے یعنی کوئی معرفہ نہیں ہے اس لیے جو ہے نا وہ بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا یہ صورتیں کیا ہیں ساری یاد کرنے کی اس میں تو اور کچھ نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد منادا کے حوالے سے آپ کو کہتے ہیں کہ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے منادا میں کیا ہے ترخیم بھی جائے جائے ترخیم مطلب اس کو ہلکا کرنا ترخیم ہلکا کرنا منادی سے مراد ہوتا ایک ہم اچھا جی چلیے منادہ میں ترخیم بھی جائزہ ہے یعنی اس میں تخفیف بھی جائز ہے منادہ میں تخفیف بھی جائز ہے مثال کے طور پر وہ کیسے کہ جس کو پکارا جاتا ہے کبھی کبھی اس میں تخفیف کر دیتے ہیں مثال کے طور پر جیسے یا مالکو یا ماں یا یا منصور یہ کیا ہے منادہ ہے منصورو یہ یعنی آپ نام لے لیں ٹھیک ہے اس کے اندر ترخیم کر دیتے ہیں اور کچھ الفاظ کو کم کر دیتے ہیں ترخیم ہلکا کرنا کم کرنا ٹھیک ہے نا ترخیم ترخیم کہتے ہیں تو منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے کبھی کبھی منادہ یعنی جسے پکارا جا رہا ہوتا ہے اس کے الفاظ میں کمی کر دیتے ہیں وہ کمی کرنا بھی منادہ کے اندر جائز ہے ورنہ عام طور پر کسی چیز میں ایسا نہیں ہوتا لیکن منادہ میں ایسا جائز ہے جیسے یا مالکو پکاریں آپ کسی کو ٹھیک ہے <laughs> جیسے آپ کسی کو پکارتے ہیں کہ یا مالک اب اس کے اندر یعنی آپ تخفیف کر دیں کہ کچھ الفاظ کو کم کر دیں یا مالک میں یا مالو کر دیں یا مالکو یا مالو یا مالکوں میں یا مالے پڑھ دیں بس آخر میں کاف کو ختم کر دیں اسی طرح اگر یا منصورو ہے تو وہاں پر کیا کر دیں آپ و راہ کو حذف کر دیں تو یا منصور پڑھ لیں یا منصوروں میں یا منصور پڑھ لیں تو یہ جائز ہے منادہ کے اندر ترخیم یعنی تخفیف کرنا کچھ الفاظ کو حذف کر دینا یہ جائز ہے جیسے یا مالکوں میں یا آپ مالو پڑھنا یہ اس طرح یا منصوروں میں یا منصور پڑھنا جائز ہے اب پھر اس کے بعد دو باتیں ہو جاتی ہیں اب اس یعنی تخ, ترخیم کے بعد آپ ذمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اصلی حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں ترخیم کے بعد جب کبھی بھی آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو ذمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو پہلے سے حرکت ہوگی اصلی حروف کی وہ حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے یا مالکو ہے یا مالے کو اب ہم نے کاف کو اخر سے ختم کیا تو اصلی لام کی حرکت کیا ہے لام پر کسرا ہے یا مالے لہٰذا ہم یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں ترخیم کے بعد ذمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اصلی حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں ترخیم منادع کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے ترخیم کا ترخیم کہتے ہیں کہ الفاظ کو کم کر دینا ٹھیک ہے تو آپ الفاظ کو کم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ترخیم بھی کر سکتے ہیں منادہ کے اندر وہ آپ کے لیے کیا ہے گنجائش ہے جیسے یا مالکوں میں یا مالو پڑھ سکتے ہیں اس طرح یا منصوروں میں یا منصوب پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دو صورتیں اور ہیں کہ آپ ذمہ پڑھیں یا اصلی حرکت پڑھیں دونوں آپ کے لیے رخصت ہے لہذا یا مالکوں میں یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالکوں میں یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں جی رول نمبر تین مشابہ بالمزاف کیا چیز ہوتی ہے مذاف کیا ہوتا ہے مضاف اور مضاف ہے یعنی ایک قسم دوسرے کی طرف مضاف ہوتا ہے اس میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ مضاف پر تنوین بھی نہ ہو ٹھیک ہے تنوین بھی نہ ہو اور علیف لام بھی نہ ہو تب وہ دوسرے اسم کی طرف کیا ہو سکتا ہے مضاف ہو سکتا ہے جیسے یہی دیکھ لیں کہ یا غلامہ زید اب غلام مضاف زید کی طرف اب اگر غلام ہوگا تب بھی یہ مضاف نہیں ہو سکتا یا الغلام ہوگا تب بھی مضاف نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیونکہ اس پر الفلام آ گیا ہے تنوین آ گئی ہے لہٰذا یہ مضاف نہیں ہو سکتا تو لہذا یا غلام زید تو مضاف مضافل حقیقت میں تو وہ آ گیا لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضاف مضافل حقیقت میں تو نہیں ہوتے لیکن اس کے ترجمے سے ایسا پتہ چل رہا ہوتا ہے ترجمے سے اور مطلب سے مفہوم سے یہ بات پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ مضاف جیسا ہے تو اس کو مذاف حقیقتاً تو کہہ نہیں سکتے اس کو جی تو اس کو مشابل المضاف کے آپ یہاں آ جائیں ٹھیک ہے اس کو حقیقت میں مضاف تو نہیں کہہ سکتے جی وائس ہے اب آپ کے لیے جی آپ کے لیے وائس ہو کے اب سکایب پہ جی تو ایک ہوتا ہے حقیقت میں مضاف اور مضافلے ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا ہی ہو گیا لیکن ایک ہوتا ہے مشاب المضاف کے ہم اسے مزاف مضاف مضافلے تو نہیں کہہ سکتے حقیقت میں تو مضاف اور مضافلے نہیں کہہ سکتے لیکن وہ مشاب المضاف ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے مفہوم اور اس کے ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مضاف جیسا ہے جیسے آپ دیکھیں مشاب المضاف کی میں مثال دی ہے یا قارئین کتابا یا قارئین کتابً ایک کتاب کے پڑھنے والے ایک کتاب کے پڑھنے والے ورنہ اس کو تو یوں ہونا چاہیے یا قاریہ کتابن یا قار کتابن مزاحم مزافل ہوتا لیکن ہے نہیں اب ایسا یا قارئین لکھا ہوا ہے کتابن لکھا ہوا ہے ترجمہ اور مفہوم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مزاحم مزافلے کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ نہ بھی لائیں مضاف مضافیہ لیکن ترجمہ سے اور مفوم سے یہ بات بات چل رہی ہے کہ یہ کیا ہے مضاف مضافلۂ والا ترجمہ اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مضاف حقیقتاً تو نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مضاف مضافلے کی شرائط نہیں پائی جا رہی یہ کیا ہے مشابہ بالمضاف ہے کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے یہ بہت کم مستعمل ہوتا ہے یعنی بہت کم استعمال ہوتا ہے کلام عرب کے اندر تو مشابہ بالمضاف حقیقت مضاف نہیں ہے آخر میں دیکھیے منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر کر دیتے ہیں جیسے یا مالکوں میں یا مالو اور یا منصوروں میں یا منصوب پڑھنا جائز ہے منادہ مرخم میں اصلی حرکت مرخم کا مطلب جس میں ترخیم کر دی گئی منادہ مرخم جس میں ترخیم کر دی گئی اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ذمہ بھی ذمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اصلی حرکت بھی اس لیے یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ذمہ کے ساتھ بھی اور یا مالے یعنی کسرہ کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں اسے پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آ بات یہاں تک منصوبات تو مفول بھی ہی ہم نے پہلے پڑھا اس کے بعد ہم ذرا ایک مثال کی وجہ سے منادہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو منادہ کیا آپ کو یار آپ بتا دیجیے کہ منادہ تین صورتوں میں منصوب ہوتا ہے کہ جب مضاف ہو تب یا مشاع المضاف ہو تب یا نقرہ غیرمعینہ ہو تب ان تین صورتوں میں منصوب ہوتا ہے دو صورتیں ہیں مرفوعات کی ایک یہ کہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی اعلیٰ ضم ہوتا ہے یا مفرد مفرد کیا ہے معرفہ ہو معرف بال تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے معرف مرفو ہوتا ہے لیکن اس میں حرف نے اور منادع کے درمیان میں فصل کرنا ضروری ہوتا ہے اوحا کے ذریعے سے جیسے یا الرجل یا ائوحت الطلاب پوشوے کا نا ہاں نمبر دو منصوبات میں سے دوسرے نمبر پر ہے مفعول مطلق کیا چیز ہے منصوبات میں سب سے پہلے نمبر پر تھا مفعول بھی نمبر دو تھا مفعول مطلق مفعول مطلق جیسے کہتے ہیں وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مزدر اسی فعل کا ہو مزے کی بات بتاؤں مفول مطلق ہوگا وہ کہ ہو تو مفول تو مفول ہی ہوگا ہی نہیں جس پر فائل کا فعل واقع ہوگا لیکن وہ اسی لفظ سے ہوگا جس لفظ سے کیا ہے فعل ہے جس لفظ سے جس مادے سے فعل ہے اسی مادے اور اسی لفظ سے جو ہے نا وہ کیا ہوگا مفول ہوگا اگر ضربن ہے مفول تو ضرب تو ضربن. اس کے لیے مادہ ضرب تو ہی ہوگا ضرب تو ضربن. سمع تو سمعن عقل اکل تو عقلاً شرب تو شربن یعنی جس مادے سے جو ہے نا جو مادہ باب کا ہوگا اسی مادے سے کیا ہوگا مفول ہوگا تو وہ مفول مطلق کہلاتا ہے وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو بس جو مصدر فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر یا وہ اسم جو ہے اسی فعل کا ہو جیسے ضربن ضرب تو ضربن اور اس طرح قیامن قم تو قیاماً ٹھیک ہے اور اسی طرح کیا ہے آ... قدوماً اِقدم قدومن یعنی اسی باب سے سارے کے سارے مضدر ہیں تو آپ کو تعریف سمجھ میں آ مفعول مفول مطلق کی مفعول مطلق وہ مضدر ہے یا وہ اسم ہے جو کیا ہے فیل کے بعد واقع ہوتا ہے اور وہ مضدر یا وہ اسم جو ہے اسی باب کا ہو اسی مادے سے ہو دیکھیے ذرا کتاب میں مفول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو جیسے ضربن ہے ضربط و ذربن میں ٹھیک ہے یعنی ضربن یہ مفول مطلق ہے ضربط و ذربن والی مثال میں اور قیامن مفول مطلق ہے قم تو قیامن والی مثال میں مفول مطلق کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا جیسے مفول بھی میں پڑھا ہے کہ کسی قرینہ کی وجہ سے کبھی کبھی مفول مطلق کا فعل بھی حذف کر دیا جاتا ہے جیسے آنے والے کو کہا جائے خیرہ مقدمن آنے والے کو کہہ جاتے ہیں خیرہ مقدم تو جیسے رول نمبر 6 کے آنے سے پہلے ہم نے اہل و سالن مثال پڑی تھی کہ اس کا بھی فعل کبھی کبھی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے عئی عطی تا اہلن وقعی ت جس کے تمام مقدر افعال نکال کر رول نمبر تین نے رول نمبر چھ کا استقبال کیا ہے ٹھیک ہے تو مفعول مطلق تو اس کے ابھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کس کو حذف کر دیتے ہیں کرینہ کی وجہ سے فیل کو کیا کرتے ہیں حذف کر دیتے ہیں تو خیر مقدم ان کہہ دیتے ہیں خیر مقدم ان تو اب یہاں پر مفول کو ذکر کرتے ہیں لیکن فعل ذکر نہیں ہوتا ای قدم تقدوماً خیر مقدم ان تم اچھے آئے ہو خیر سے آئے ہو ٹھیک ہے جی جی آیا نو ہم خیرا مقدمن یعنی قدیم قدومن خیر مقدم تو یہاں پر کیا ہے افعال مقدر ہیں فیل کو ذکر کیا ہوا ہے کلام میں تو یہ تھا جی نمبر دو پہ مفعول مطلق کہ جو کیا ہو اپنے ہی فعل سے کیا چیز اردو میں کہیں تو ہاں خیر سے آئے یعنی لگے گا یوں کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خیریت تھی ایسے ہی آگے ہو عجیب ترجمہ ایسا ہے ترجمہ ایسا نہیں بنے گا خیرہ مقدمن قدیم تقدعماً خیرہ مقدم, خیر مقدم تم اچھے یعنی خیر سے آئے ہو ایک ہوتا ہے نا یعنی تکلم میں بھی کافی سارا فرق ہوتا ہے الفاظ کے تکلم میں اور انداز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ دیکھیے الفاظ بالکل ایک ہی ہوں گے الفاظ بالکل ایک ہوں گے لیکن ان کے تکلم میں اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے صرف گویائی سے یعنی بولنے کے اور لہجے سے مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے تو آپ یا آپ کو وہ کوئی چیز دیتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی آپ سخت لیجئے میں اس انداز میں کہتے ہیں کیا بات ہے تو اگلا بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے یار ایسا کیا ہوا یہ تو کھانے لگ گیا مجھے ٹھیک ہے کیا بات ہے لفظ الفاظ وہی ہیں کیا بات ہے کیا لفظ بات ہے ہے کیا بات ہے تو آپ اس کو غصے میں کہتے ہیں کیا بات ہے تو اگلا بندہ بھی گھبرا جاتا ہے انہیں الفاظ کو اگر آپ اچھے اور پیار سے انداز میں کہتے ہیں کیا بات ہے یعنی اگر کوئی اچھا کام آپ کے سامنے اور ہوتا ہے تو آپ کہتے کیا بات ہے جیسے کہہ رہے تھے نا وہ کیا بات ہے تو وہاں آپ داد دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں آپ غصے ہو رہے تھے الفاظ بالکل ایک ہیں تو لہجے کا فرق ہوتا ہے تو قدیم تقدوماً خیر اقدام خیر تو تیسرے نمبر پر ہے جی مفول لہو منصوبات بارہ منصوبات میں سے نمبر تین ہے مفول لہو مفول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فیل واقع ہو جس کے سبب سے فیل واقع ہو یعنی سبب وہ بنا ہو سبب بن کر وہ آیا ہو اس کے سبب سے پھیل واقع ہوا ہو ایسے ویسے نہیں بلکہ کسی کی وجہ سے فیل واقع ہوا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے فلان کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے فلان نے کام کیا ہے فلان کی وجہ سے تو جس کی سبب سے فیل واقع ہوا ہو وہ مفول لہو ہوتا ہے ہاں جی پیپر کسی کا آسان بھی ہوا آج تک دنیا میں کبھی پیپر کا مطلب پیپر وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا جب پرپ میں پڑھنے والا یا نرسری میں وہ جب کہہ رہا ہوتا ہے نا میرا کل پیپر ہے تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ اس کو دیکھو اس کا پیپر ہے آپ تو ہنس بھی رہے ہوں گے لیکن ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ پیپر اس کا ہے تو پیپر پیپر ہی ہوتا ہے چاہے وہ علمن ناحب کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو جان جی آپ کا پیپر میرے لیے مشکل نہیں ہونا پر آپ کے لیے بڑا مشکل ہونا ہے وائس اوکے ٹھیک ہے تو مفول لہو وہ اسے میں جس کے سبب سے فیل واقع ہو جیسے قم تو اکرام اکرام لزیدن کے میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے وضرب تو اور میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے اب دیکھو قم تو قیام والا یعنی کھڑے ہونے والا جو فعل ہے وہ کس سبب سے واقع ہو رہا ہے اکرام الید زید کے اکرام کی وجہ سے زید کے اکرام کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے یعنی کھڑا ہو رہا ہے قیام والا فعل پایا جا رہا ہے زید کے اکرام کی وجہ سے اب سبب کیا بن رہا ہے وہ زید کا اکرام ہے زید کا اکرام ہے تو اس سبب سے کیا ہو رہا ہے یہ فعل واقع ہو رہا ہے یعنی قیام والا فعل واقع ہو رہا ہے کس سبب سے اکرام الید زید کے اکرام کی وجہ سے و ضربت ہو اور میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے اب مارنا پھیل پایا جا رہا ہے کس سبب سے ادب سکھانے کے سبب سے کیا سبب کیا ہے وہ بن رہا ہے تو مفعول لہو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سبب سے پھیل واقع ہو جس کے سبب سے پھیل واقع ہو دیکھیے مفول لہو ویسے میں جس کے سبب سے پھیلوا واقع ہوا ہو جیسے قم تو اکرام اللہ زید میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے تو یہاں پر قیام والا جو فعل یعنی قم تو فعل جو پایا جا رہا ہے وہ اکراماً جو مفول لہو ہے یعنی اکرام اس کے سبب سے اکرام کے سبب سے پھیل پایا گیا قیام والا وضرب تو تادیباً اور میں نے اسے ہمارا کیا ہے ادب سکھانے کے لیے میں نے اسے ہمارا ادب سکھانے کے لیے ٹھیک ہے میں نے اسے ہمارا ادب سکھانے کے لیے تو اب یہاں پر ضرب والا فعل جو پایا جا رہا ہے وہ کس لیے پایا جا رہا ہے ادب سکھانے کی وجہ سے ترکیب بھی دیکھ لیجئے اس کی ترکیب ضرب تو فیل ب فعال یعنی ضرب تو فعل تو ضمیر فعل اچھا ہو اوپر تھا نا ضرب تو ہو تادیبً ہو ضمیر کیا ہے مفعول بھی ہی کی ہے اور تادی جو ہے تادیباً مفول لہو ہے یعنی تادیباً کیوں کہ اس کے لیے اس لیے کہ اس سے کیا ہے اس کی وجہ سے پھیل واقع فیل با اپنے دونوں مفعولوں سے یعنی فعل مفول بھی سے بھی اور مفول لہو سے بھی دونوں سے مل کر جملہ پھیلیا خبریا ہوا آج کے سبق کا آخری مفول پڑھ لیتے ہیں منصوبات میں سے چوتھا نمبر بارہ منصوبات میں سے چوتھے نمبر پر ہے مفول ماحو بالکل آسان ہے اس کے بعد مفول فی ہے اس کی ذرا تفصیل تھوڑی لمبی ہے تو اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے تو مفول ماحو وہ اسم ہے جو واؤ کے بعد واقع ہو اور وہ واؤ ماع کے معنی میں ہو بس وہ اسم ہے مفول ماحو وہ اسم ہے جو واؤ کے بعد واقع ہو تو یہ ہمیشہ واؤ کے بعد واقع ہوگا اور وہ واؤ ماع کے معنی میں ہوگی واؤ تو واؤ ہی لکھا ہوگا لیکن ما کے معنیٰ میں ہوگا اور ما کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ ٹھیک ہے جا البردو و الجبات ائی ما کے معنی میں ہے کہ ساتھ والے معنی میں ٹھیک ہے مفول معاحو وہ اسم ہے وہ مصدر ہے جو وع کے بعد واقع ہو اور وہ وو ما کے معنی میں بس یہ اس کی تر جیسے جا از ولکتابہ جا ازعید ولکتابہ زید آیا کتاب کے ساتھ یعنی زید آیا اس حال میں یہ حال میں تو نہیں وہ تو حال چلا جائے گا زید آیا کتاب کے ساتھ ٹھیک ہے آیا زید ما کتاب ان کتاب کے ساتھ اصل میں ائی جہاں ازعید مال کتاب تو وو جو ہے یہاں پر مع کے معنیٰ میں ہے ساتھ والے معنی کے ہے جا ازعید مال کتاب ٹھیک ہے جی تو و زیدن جی تو و زیدن تو یہاں پر بھی وا کے معنیٰ میں ہے اے میں آیا زید کے ساتھ میں زید کے ساتھ آیا تو یہ ہے مفول معحو تو آج ہم نے پڑھے ہیں منصوبات میں سے چار چیزیں نمبر ایک مفول بھی ہی. وہ ہے کہ جس کی وجہ سے فعل واقع ہو جیسے عقل از عید جس پر فائل کا فعل واقع عقل از عید عقل والا جو فیل پایا گیا ہے وہ تو عام پر پایا گیا ہے اس کے بعد منادہ کی تفصیل تھی وہ میں نے آپ کو بھی ایک منٹ میں سے پہلے بتائی دوسرے نمبر پر ہے مفول مطلق وہ مصدر ہے کہ جو کیا ہو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ فعل اسی کیا نام ہے وہ مصدر جو ہے نا اسی فعل کا ہو اسی فعل کا جیسے ضرب تو ضربً ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر پڑا ہم نے مفول لہو مفول الہو وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مضدر ہے یا وہ عصم ہے وہ مفول ہے جس کی وجہ سے پھیل واقع ہوا ہو جیسے قم تو اکرامن اکرامن کیا ہے مفول الہو ہے تو اس کی وجہ سے پھیل آیا ہے کہ وہ قم تو اکرامن ال زید کہ میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے تو اب اکراماً اکرام کے سبب سے یعنی اس سبب سے اسی لیے تو وہ کھڑا ہوا ہے یہ سبب بنا ہے قیام کے فعل کے لیے تو اس لیے کیا ہے جو سبب بن کر واقع ہو تو وہ مفول لہو ہوا کرتا ہے چوتھے نمبر پر مفول معا ہوئے وہ اس میں جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو ما کے معنی میں ہو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں و آخر ان الحمد للہ رب العالمین دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالی آپ تمام کے علم میں عمل میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ